داردہ اج ذکر مبارک کرنے لگے ہیں دور ہے جناب سیدنا عثمان زمیر رضی اللہ تعالیٰ حقانیت و صداقت اور آپ کے علم والے آدتا اللہ ارب المیم فقی نرے سدرتا فرماوے اور انہوں پاکا والی سیت اور انہوں زندگی آسان اتا فرما گراوے والا سی دشمانے اکیلہ ہوتا آدھ آپ کے فضائے اور مناسب دمان بہت بڑی فضیلت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صاحبزیاں کا شوہر ہونے کے ناطے ناما کے مستفا نے بہت بڑی نصیبت بہت بڑی منسبت ہے عظیم شرف اٹا ہوا جناب سیدنا نہ عثمان گنیل آپ نے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے قبول کیا آپ اسلام والی دعوت دے اسلام کی دولت دعوت اسلام کی دولت حضرت صدیق کے اکبر نوا ہوئی ابن نے حضرت عثمان گنیل اسلام کی دعوت دتی پھر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ شان اور فضیلت اور انہوں کا احسان عظیم حضرت عثمان غنی سرکار وہ بھی سب کو سامنے آ رہا ہے کہ نبی پاک سرکار کا اتنا قریب کا دار اور تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا عنہ آن دعوت اسلام کے اسلام قبول فرمایا مکم ال مکرمہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود سن سب تو پہلا اسلام دی خاطر ہزور د صحب کرام جنہ نے وطن چھوڑیا ہے اپنے دین اور مذہب کی خاطر سب کو پہلے ہجرت ہے اپنے گھر والی نال لے کے اپنے آدم لے کے اس شخص کا نام بھی حضرت عثمان سنی رضی اللہ عنہ ہے مکہ شریف چمشے کی ہجرت سب تو پہلے انہوں نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان زمین کی مثال حضرت لوت اسلام والی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی حضرت لوت علیہ اسلام اپنے دردیا لے کے انہوں نے ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گراہ چ پہلا پہلے سابی جنہ نے اپنے ایل لال ہجرت کی مکہ شریف چڈیا ہے وطن ترک کیا ہے اپنے دین مدب کی تو حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا میرے عثمان غنی دی مشابہ جیڑی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ آل اسلام حضرت ابراہیم خلیل لال بہت زیادہ مشابے ہیں اگر علیہ السلام علیہ سیرت نہ آ فرمائی ہے انریقلے ہزور دی بیٹھی شہزادی نام لے کے حمشے وال چلے گئے سن حضرت اسمانے گنی یہ بھی آپ کے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین ایمان کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر اپنے وطن چڈ دینا اور پھر یہ نہیں کہ اس کو پہلے کسی اور شخص نے چڈیا ہو پہل سب تو تہ صرف آپ ہی نصیب ہویا ہے کہ دین دیر اپنا وطن ترک کر دتا ہے oh معلوم ہویا بندے نے دین دوتے اپنے محلے دے اندر یا اپنے گاؤں دے اندر اپنے وطن دے اندر اگر انسان دے دین نو خطرات محسوس ہو دینے نہ جائز جناب لوکی ان پابندیاں لاتے اور وہ مجبور اگر اپنا وطن چڑ کے کسی اور جگہ ایسی پہ چلا جائے جی اسن محفوظ رہ جاوے تو سندر ہابہ ادا کرنا بسمان نے رنی رضی اللہ آپ حیاء اور سخاوت کے اپنی مثال آپ سن بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان ٹھیک ہے تمام سونی ہے سفر آپ نے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق سے قبول کیا آپ اسلام والی دعوت دے اسلام کی دولت دعوت اسلام کی دولت حضرت صدیق اکبر کو اٹھا ہوئی والن نے حضرت اسمان گنی اسلام کی دعوت دیتی پھر حضرت عثمان نے اسلام خبور کیتا کبول کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سکبر شان اور فضیلت اور کا احسان عظیم حضرت عثمانے گنی سرکار روتے. وہ بھی سابت ہوتا ہے سامنے ہو آتا ہے کہ نبی پاک سرکار کا اتنا قریب کا رشتے دار اور تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ہوتا عنہ علے دعوت اسلام کے اوپر انہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے مکٹ المکرمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موجود سن سب تو پہلا اسلام دی خاطر ہزور کے صحابہ کرام کے جن نے وطن چھوڑا ہے اپنے دین اور مذہب دی خاطر سب تو پہلا ہجرت کیتی ہے اپنے گھر والی لے کے اپنے نال لے کے اس شخص کا نام بھی حضرت عثمان اس اسمان رضی اللہ عنہ ہے مکہ شریف چمشے کی ہجرت سب تو پہلے انہوں نے کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسمان زنی مثال حضرت لوگ علیہ السلام علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی حضرت لوت علیہ السلام اپنے گردوں کو لے کے انہوں نے ہجرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ گرام صاحب صحابی جان نے اپنے اہل ہجرت کی مکہ شریف چھڈیا ہے وطن ترک کیتا ہے اپنے دین مذہب دے دی خاطر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حضور نے فرمایا دے عثمان غنی دی مشاورت جیڑی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہت زیادہ مشابہ مشابے حضرت لوتر اسلام علی سیلت نا آ فرمائی انریقے سے چلے حضور دی بیٹی شہزادی لے کے حمشے والا چلے گا سب حضرت عثمان غنی یہ بھی آپ کے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے دین ایمان دی خاطر اپنے مذہب دی خاطر اپنے وطن چھڑ دینا اور پھر یہ نہیں کہ اس تو پہلا کسی اور شخص نے ہوئے، نہیں یہ پہلا پہلا سب تو شرف چڑیا ہی نصیب ہویا ہے کہ دین دی خاطر اپنا وطن ترک کر دیتا دتا oh معلوم ہویا بندے نے دین دوتے اپنے محلے دے اندر یا اپنے گاؤں دے اندر اپنے وطن دے اندر اگر انسان دے دین دن خطرات محسوس ہوتے ہیں نہ جائر جناب لوکی ان پابندیاں لگے اور وہ مجبور اگر اپنا وطن چڈ کے کسی اور جگہ ایسی چلا جائے جب دین محفوظ رہ جاوے تو وہ سندر ہابہ ادا کر جناب اسمان نے رنی رضی اللہ تعالا لو آپ اور سخاوت کے اندر اپنی مثال آپ سن بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونجے ٹھیک ہے تمام سوہنیاں سفت موسوخ سن مگر کئی صحابہ اندر کئی کئی اندر کوئی خاص خاص سفر ہے کہ سفت ن ان کی پشان ہوتی دی سرکار دیا حدیش آیا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ دزرت اسمان غنی رضی اللہ تال عنہ آل سب تو زیادہ ہیا اللہ حیاتن اندر حضرت عثمان زمین کی مثال نہیں آپ سرکار دی حدیث مبارک مبارک الفاظ میں کرمزی نسائی اور اپنے ماجا شریفی سرکار نے فرمایا فرمایا میری ساری عمر جو زیادہ رحم والا مہربان سے رحمت شفقت والا سدھی کے اکبر دین اللہ então, Pfund, de اندر سب سخت بندہ حضرت مدن سکتا مالو ہوا دین در سخت ہونا بہت بڑی عظمت دشان نوی پار سرکار نے اپنے صحابی حضرت عمر دل سکتا پر دلہ ہوتا ہوتی شان اور من کے مل اور فضیلت فرمایا میری ساری امت اپنے دین دی اندر اللہ دے دین دی اندر سب تو ڈاکا سب بندہ جڑا لوہے بھی بوتا سب عمر بن خطاب معلوم ہوا اپنے دین سختی کرنا سنت حضرت مرد لیے اپنے خلاق دن لمی جنا و بندہ امی تھوڑی لیکن بھیل اندر ہمیشہ بندے نقط رہنا چاہیے دے اندر جا سختی کرے اس برا جان دے جانتے مولوی بھی, بھی اس برا سمجھتے ہیں پیر بھی اسلام کا سخت مزاج بندہ ہے سخت بندہ جی شدت کرتا ہے تشدد ہے میں اللہ دے بندے اور تشدد دین دے اندر سختی دین دے اندر اتنا بڑی فضیلت اتنا بڑی حضور نے عمر بن خطاب کا ترنا امتیاز اس بیان کروایا ہے فرمایا میری عمر کے اندر ساری جی حضرت عمر کے اندر سختی شدت یہ وجہ ہے حضرت سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پات ہوئی جنہیں حضرت عمر میرے خطاب کے دور کے اندر فیلیا ہے کسی صحابی کے دورج نہیں فیلیا کسی خلیفے کے دور چ نہیں فیلیا حدرت بادشاہی کیا کرتا سی یہ متر سیادت عمر کی شکتی آگے <سلام> فرمایا <سلام> <سلام> بیٹھ گئے کپڑے بھون سوارے کپڑے ستے کی پہنچے بنایا فرمایا میں اندر تو کمی نہ شام کرا جن تو فرشتے بھی آیا کرتے نہیں جا اگر اسمانے کا نیتا آیا بے نشان حضرت حضر حضرت عمر بھی سختی سارے صحابہ بھی بے سی اور حضرت سید کا حیا سارے صحابہ بھی بے مشال سی ماشاء, ماشاء اللہ مہاں آیا اسما وے فرمایا ہلال حرام نو زیادہ جان والا سارے صاحب پوتروں معاذ دن جبل صاحبی واپرو حال کتابئی قرآن کا نے اور فرمایا جان والا حضرت والے نمی نوا دلر ابو بہتر فرمایا ہر امر کا می نما نتکار ہوتا ہے میری ساری امریکہ ابو دن چل رہا ہے ساری اس حدیث دن اندر حضرت سمان ہے زنی سکارو نبی پاک نے وڈے ہزار والا فرمایا ہے بالو مویا ہزار اتنا سونی سفر ہیں آئے حضور نے اپنے باقی باقی شراب کے شان بیان کر دیا حضرت دشمان دی کی حیا نوایا دیکھو درد لگاؤ کہ ہیا کئی سونی سفت کلی عظیم صفت مگر کل ہیا نہیں ہے زمانے کی Aya, Allah, let's see if سن جی قرام دیا نہیں لکھا کے کا فریا کر اپنے ہاتھ قرآن لکھ لے ہے اس واسطے کو من فرمایا لکھنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضرور جانتے سن مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رکاوٹ سی آپ لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اس واسطے سرکار لکھوا دیتے سن جب قرآن آتا سی نبی پہ سرکار اپنے صاحب کو جنہ بھی چہادر اسمانے کا نہیں ربی اللہ تعالیٰ نوکتے قرآن لکھنے والے ہیں یاد رکھ جڑان قرآن نبی پاک دے زمانے میں لکھتے رہے نہیں اور آپ سرکار دے جان تو بعد قرآن جمع بھی فرمایا ہے اے ہاتھ کبھی خیانت والا نہیں ہو سکتا اے ہاتھ کبھی خیانت والا نہیں ہو سکتا فرما حیاد آئے شرم حیات آلم سی ہی قربان جاؤ جناب ذرا سخاوت غنی غنی اسمانے حال ملاحظہ فرما حضرت اسمانے غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار ایک دن جنابایا فرمایا لکڑ خراب سے تنگ حالات نے جناب جڑا امداد کرنا حضور نے اعلان فرمایا حضرت کلوتے سرکار ایک سو اوٹ اتنے سمان لدیا ہوا میں وہ سمان کرنا ہوں میں ہزور خدمت جناب میں ہزور ہوں دو سو اٹھ دیا گا تیسری باری ہزور میں رنگ فرمایا حضرت مان نے فرمایا ہوں میں ہزور میں جناب تر سو اٹھ گا جی اللہ ترستے جنگل جناب جہاد کم دیتے جان گے جہاد پیش کیا نبی پاک جلال آ گئے رحمت رحمت راج نیم فرمایا میرا ممبا دو فرمایا ہوں جو بھی عثمان نے کم کیا نقصان نہیں ہوے گا اگر کوئی بٹ کاغیر بشریت کام وہ کول ہو بھی گیا جناب رگولا لمی تو لوگی آجلا جناب نہ والا کام اگر ہو جائے بس بسریت فرمایا ما من دو میرے اسمان کوئی اڑ گنا نقصان نہیں پہن لگا جی جناب یہ جناب شان دن کمی نہیں آئے گی یہ مقام تک بے دن کمی نہیں آئے گی یہ رب دے پیار نہ کمی نہیں آئے گی اللہ نے زمین نقصان نہیں دگا غور پرو یہ میں تنہید بن رہا میرا مسئلہ ابھی بیان کرنا فضائل کی تمہید بن کے اگے لیا رہا آپ سرکار شرف حاصل ہے لیکن مال حد پہ عثمانے غریب فرمندے سر خطبے کے اندر دنیا کے لوگ آخرت کی کمائی کر لی جائے دنیا دف رکھ دی Dale más. راستے کس نے اس دنیا دے رب سونے نے جو دنیا جیتی ہے یہ وہ مقصد نہیں سمجھ سکیا سمجھ لو جنہیں فیکٹری آ رہے ہیں یہ لے کر دینے ہاتھ تھلے رکھتے ہیں اس راستے بے وقوف نے یقین ہے یہ بدھو محکمہ ہے کہڑا محکمہ ہے ایک بدھو محکمہ کل میرے سب سے اتنے آ گیا انہیں روا لین پروگرام رکھے تھے وہ میلو آ کے میرا کھوتا نہ کہو میرا خچر کہو ایمان لو آ کے میرے کھچر کہو خوٹا نہ کہو میں سب کے جا سمجھدانی کو اپنے آپ ہی کہہ میرے کھوٹا کرا لو میرا خچر کہہ لو ٹھیک ہے میں کیا بھائی اور فرمانے کر رہے رہو حضرت سمانے گلی رضی اللہ ہوتا لو سرکار نے فرمایا تکلیم فرما دیا but I was going in it in the years of last day آپ سرکار کے نافذ کام کے اندر بے مثال صحابی بنے آپ کی ثقافت برپور مسل بن گئی اور آپ موجود فرمایا دلی ہو چلو کام ایسا ہے سرکار نے میرا ہاتھ کے منع نہیں کہ میرا ہات جا لگ جائے ان شرمگاہ لگایا جائے ادور بھی ایک چاہتی صحیح تو نہیں بالکل نہیں وا سو مگر جا کے ادب پر میں اس ہاتھ نہ شرم گار کبھی ہاتھ نہیں معلوم ہوا ادب کے واسطے اور حکم دی ضرورت نہیں جو دل چمجا جائے کر گزر رب راضی ہو جائے ادب کے واسطے حدیث پوچھنے کی نہیں قرآن بھی آئے ترک کرن کی ضرورت نہیں اگر جو پھر فیصلہ کرے مومن مسلمان کا کہ ایسا ادر ہے اس کا گزر ربداری ہونے کا ماشاء اللہ ایسے بال ایسے اکثر تین عربت میں نہیں ہے ایسے لوگ ربدار واستے قرآن حدیث کی تلاش کی نہیں دل تو کچھ دل جس کو ادب سمجھے شریعت سے جائز ہوئے جائز نہیں بلکہ مطلوب سے محبوب ہوئے حرکت مانے گنی اللہ ہوتا بار کا لگتا کا دیر آپ سرکار کے نازل سے ہر مبارک فرمایا کہ دو میں جناب اپنے شرم جان ہاتھ نہیں لایا جناب میں کبھی مخت نہیں میں جناب کے خلاف سمجھا ہے معلوم ہوا سنی سابی کا مطلب سننی آئے سا بھی آو سنی کا مذہب صاحبی والا ہابی کا مذہب سنی والا نہیں سننی کا مذہب ہابی والا جو ہزور کے صحیح کا سنی ہوگی سکونی نہیں سکونی میرا مسلمان ہے نا وہ تو جی بے وقوف گلے کو بے وقوفی سمجھتا ہے وہ آپ موجود کے بنا مسئلے نے وہ آپ تین نہیں سمجھتا اسے اپنے انہیں کی ادب کرنا ہے ادب جی سنی مسلمان ہو گئے پہ انپڑ ہوگی نا انپڑھ جا دی مینو قسم خدا بھی اس کا جو ادب شام ہوا وہ ہزور دن ہوا تو صحیح گل سو نہیں فرمائی اسے نہیں بیٹھے بلکہ ہزور صلہ ہو رہا ہے حضرت سن مبارک حضرت سن حضرت <مممارا> جاری کرتے سب ہزور کی شریت متحرا کا فیصلہ کے حکم بادشاہ اسلام کا جمعہ جاری کرے جمعہ کی اجازت آپ نہیں جائے اسے بادشاہ رائے دوسرے اس واسطے انہیں جمعہ کی جگہ آپ ہی لے نہیں جانا انہیں دو اجازت دینا میں ہزور کی شریت مشہارا کے اندر جلدی اجازت بادشاہ اور دے دے فرمان دے دے. جب بھی اویلی بڑھانے ہوں سن خود میں بھی وہی حساب فرما رہے سن جب دورے خلاف ادرمندر سرکار لو انہوں انہاں نبی پاٹ سرکار کے اخلیفی ادر چتمن کا سر کیا جرا استاد کی مسلم استاد کا ریمان سے جڑا شگرد پہ جائے استاد کی اجازت تو بغیر اور جلادے واقعہ شگرد ماہر ہو جاتا ہے کبھی فیل <سؤال> نہیں پا سکتا کیونکہ ادب نہیں ملتا زمین دور سبھی قسمت والی تھان بیٹھے جو رسول جناب جگہ سرت اسے تکلیف فرمائی خطبہ دن بہت رکھنے والے بندے کسی نے رات کیا انہیں آخیا جناب ایک ہی بجائے تو بنتا سی حضرت عمر والی تھان سے لو یا حضرت سدھی قسمت والی تھان سے بیٹھا لو کسا جن کے وعدہ جناب جگہ فرمایا میں تھا تھے جناب دوںجے بزرگوں کی تھان سے جی میں امر دن خطاحب کی تھان سے بچتا کہ کسا سمجھنا سی کسی نے وہم ہو جانا سی کسی نے سوچا جانی سر گلاب کیونکہ یہ بھی صحابی ہے امر بھی صحابی ہے شاید ایک دوسرے ورگے دے میں سدیق کی تھان بیٹھا تو مینو سدیق نے برابر سمجھ لگ پی مگر مینو نہیں میں ورگا قالا فرمایا mainu jawab aakhir main hi tha dia oh vi tha Come <laughs> جناب اسمان سیپر وغیرہ ہے میں جناب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ منسوج ہے اور کسی ادوری بار جاتے کیوں بیٹھے ہوتا گرد ہوتے کیوں بیٹھے ہو ہنولی تھے کیوں بیٹھے رحم نہیں گزر سکتا کسے کو خیال نہیں آ سکتا اس مہان نبی کا nada بھی ماں سی جمی ہر تو خیال نہیں کسی نہیں ن گیا نہیں ملا پتا نہیں مل <سؤال> رہے سب اسمید بڑی ہے سمجھ آ گیا تو جو سرو ہزار تو سمانے سرکار کو پتا اس نے کوئی ماتھی نہیں سو یہو نہیں یا Man, I'll be back home, baby. What do you think about that? Oh, no. اتنے دینے سے بہتا جتنے ہزار بیٹھنے سات متا ہے کسی نے یہ نہیں سوچنا اسمان ندی بچا جی سدیق کی تھرٹا تو سدیق وی ادبی ہو جائے میں تو پھر صدیق ورگا کیون ہو سکوں جی میں بیٹھا امر کی تھر سے وہ بھی صاحب میں سوچنا ہے یا ہزور دس اسمان زمین اے یہ ایمان سی کہ مینو عمر شدید ورگا نہ سمجھیا جاوے کی کتوں برداشت کر سکتے سن کہ وہاں نبی وجہ سمجھا جائے سپایت صاحبہ بڑے کھلوتے سن سارے ادر صاحب بزرگ اپنے جڑے تشریف لایا سن آپ چلے گئے ہوں ایک دوسرے شپایت صاحبہ کھلوتے سن اور بھی ایک دوسرے آ کے بولیں گے ادر صاحب چلے گئے سبھی کلچر وغیرہ کوئی بندہ ہو ہے نے میں سپاہی صاحب ہوگا میں ساتھ جناب حامی ہوں سپاہی صاحب وغیرہ کوئی ہو سکتا آپ نے سوال کیا جی سی وغیرہ کوئی ہو سکتا ہے سارے ساتھ جب درما آم آیا میرے وغیرہ سر وہ بھی بول رہے میری بندہ وہ بھی لگے پاس ہوتی بھی اسمان گنیش سرکار کا ادا دیکھ اور ایک ایمان ای کان بھی خوش عقیدگی دیکھ کیا فرما دے رہے میں اس واسطے اتنے زینے سے بیٹھا جتنے ادور بیٹھنے سات پتہ ہے کسی نے یہ جی نہیں سوچنا عثمان نبی ہو جو صدیق سدیق کی بیٹھا تو صدیق ورگا سوچ جتے ادلی ہو جائے گی میں تو پھر سدیق ورگا کیونیں ہو سکنا جی میں بیٹھا عمر کی تھر وہ بھی سہا دی میں بھی سہا دی کسی نے سوچنا ہے یار اے, اے عمر ورگا ہے مینو یہ بھی برداشت نہیں کہ مجھے امر وقت لیا جائے حضور اسمانین ایمان سینو عمر سدیق ورگا نہ سمجھا جائے تو یہ کتوں برداشت کر سکتے سن کہ انہوں نے نبی ورگا سمجھا جائے جو گا سب صاحب بندے کھلوتے سن سا صاحب بزرگ اپنے جڑے تھوڑے تشریف لائے سن آپ چلے گئے وہ ایک دوسرے سپایت صاحبہ دے کھلوتے سن اور بھی ایک دوسرے گلا کرتے ہیں وہ صحافہ کے آتے بولن دے حضرت صاحب چلے گئے انہیں آخیا جی دسو حضرت سی قسم وغیرہ کو ہو سکتا ہے سپاحت صحافہ کلو لیا جا سپا صاحبہ سپر صاحب نے سوال کیتا جی سدیق وی ہو سکتا ہے سرکشا جب درما آرام آیا میرے بندے میں بندہ وہ بھی لگے پانچ دوسری میں بھی ارور دوسری وہ بھی بشر میں بھی بشر سرکار ہے میں انہوں نے گا ملکہ کی پہن رہے کمانے کی کرنے ہوئے سدے ہاں سدیق و آپ نے پروار سڑکے جاوا شدید ورگا من نہیں ہو سکتا تون ن بھی ورگا کتھو ہوگا سنگ میں گلی سرکار جڑا کہ انہوں نو رب سونے دے طرفوں سمجھایا گیا کہ میرے محبوب دا ام گدب کرنا ہے इस वास्ते सुनी जरा कभी सोच भी नहीं सकता कोई बंदा हजूर वर्गा हो सुनी दिमाग सोच भी जेदी वो सुनी नहीं रहा वजो कर जिस दिन सोच आ गई है پیدا ہو گیا ہے وہ صحابہ کی نظر گیا صحابہ نے اپنی کر دیتا ہے اس واسطے کہ صحابہ اے ایمان رکھ دے سن کہ کوئی مسلمان اے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہزور ورگا کوئی بندہ ہو جائے حضور ورگا کوئی نہیں فرماؤ اس طرح حدت ابھی پار سرکار حضرت عثمان گا جو مانے سے نہیں فرمائے کی تا حضرت اس حضرت عثمان نہیں سرکار دی شہادت والے آخر چند راؤ لگاؤ مگر تھوڑا بار سمیٹ کے بیان کر حضرت عثمان معاملے کا اللہ ہوتا نبی پار سردار نے پہلو پرشاد شہید ہو سر جو حضور فرما دے گار, دے سائل میں غیب ہار والی گھر ہزور دب پکے ہو جاتے سب ہزور تو ہر باہر دے تو شیف گئے سرکار شہد ہو جگہ حضور ات پہاڑ ہوتے کھلو گے آپ نے فیصلہ فرما دلو شہید موجود حضور نے حضرت عثمان نے گلی تو کوئی شہید فرما دے آتے ہیں نویو آن والی گلان کی خبر پڑی حضور ہزور سب آئے پوچھا حضور وہی آئیے کہ نہیں آئی تھی اپنی طرفوں سے نہیں بول پائے نہ پتا سی محمد جو بولتے بغیر رفیع وہی تو نہیں بولتے سرکار نے فرمایا اے پہاڑا ٹھہر جا تیر ندی ایک صدیق دو شہید کھڑوتے ہیں حضرت جب مصر والے لوگ نے آ کے محاصرہ کیا ہے آپ اپنے دھرم تشریف تریف فرماساں قربان جانا حضرت مولا مشکل خوشا علی مرت کا خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو سائبز ہسن فرمایا فرمایا جاؤ دو تلوار پہلا دونوں میں شیا گل کرتا چاہاں آدھے نے ہزار آپس ایک دوجے دے دشمن سنتے بکوفا دشمن ہوں تے حضرت علی مشکل خوشا گار حضرت محافر حضرت کا اپنے پترا کیوں فرماس حفاظت کرو دشمن کوئی اندر نہ بننے پے کون محافل بنے ہسن حسین معلوم ہوا بڑا گوڑا پیار سی بڑا گوڑا پیار سی کیوں نہ پتہ سی اس وقت کے حضور نے لیا جدوں حضرت آئی. ان حضرت شریف دے اندر سن نبی پاک نے اپنا ایک ہاتھ اگے فرمایا فرمایا اے ہاتھ اسمان دا اپنا ہی ہاتھ اتنے رکھیا فرمایا اے محمد رسول اللہ کا فرمایا ہاتھایا ہاتھ دے اپنے ہاتھ نو, نو فرمایا اے محمد باغ کا ہاتھ سرکار نے رکھ کے اپنے ہاتھ ہاتھ ہاتھ رکھ کے بہت حدرت سمان بھی میرے عثمان دا کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہوا نبی پاک دا ہاتھ بیانک نہیں کر سکتا اس عثمان دا ہاتھ میں سمجھو گا جاسی قرآن سارے کول موجود تیسرا قرآن عثمان کا نہیں سر قرآن ایک زمین کلش والی کلاٹ جمع فرمایا اسمانے زمین کا کٹھا کیا قرآن تیرے عثمان کا دشمن ہے اس قرآن کا دشمان ہے جسمانت کی ہزور قرآن قرآن نے فرمایا شیا دیا کتابوں سنیا دیا کتابوں بھی لکھے آئیے حضور نے فرمایا میرے میرا ہاتھ ہے اسمان دے حضور نے دس جس ہاتھ نال قرآن عثمان جمع کرے گا وہ ہاتھ میں محمد کا سمجھ ہو تی جا جاگے حضرت سمام کی حفاظت کرنی ہے دونوں ہزور مغل مشکل پشا دے شہر کے دونوں آ کے دوبارہ لے کے عفاظت واسطے چھت کے اتنے بیٹھے میں حضرت سمام کی چھت اتنے بیٹھے نے صحابہ رام نے آن کے رد کی حضور سان اجازت دو اسی انا ملوائیاں کو مارے مار مار کے دینا قتل کر عثمان نے فرمایا دے لی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بالکل آیا فرمایا سیامان ترتے امتحان آنا ہے خدا گانا تو رسول اللہ خلیفہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ قتل کیا جائے رب ایک خلیفہ دے بدلے پینتی ہزار بندہ برا ہے پینتی ہزار ساتھ اجازت دو بند میں رات ستا سر آپ شم دان نو کملی والے نے جلنا دکھایا سویرے روزہ رکھ لی شام ساڈے کول کھول نہیں پر اسمان سویرے روزہ رکھی حسین مشکی دے کے جن کون مشکی لے جاتے سن حسلو حسین مشکی دہ کے جلوم ہوا بڑا گولا پیار سی ایک گھر سی مستفا کریم جبا نہ سمجھی وقت نہ سمجھیں حسن سیر پانی لے سن پیاسے نے میرے پاپ نبی وسلم نے سنیا کے رات نو حدرت کیونکہ ساڈا مانوے سال ایمان سی نبی پاک سرکار متی ہر بال پینے امر کا پورا پا کے محمد ابھی باد سرکار تین پیاسا رکھا ہے جی ہزور منت پیاسا رکھا پانی بھی نہیں دین دے فرمایا لو لو سی ہے ماں نبی پاک نے روشن دان تو ڈول لٹکایا سامنے نے دی جن حور ادلا کل میں حضور سرکار نے لٹکایا اندر پانی سی فرمایا فا شرب تو ہتا روی تو میں پیتا رج گیا وا بولو تو صحیح سی قرآن سہاند ہے قرآن تیری شان کو صدقے کے میرا غور سب اج کل کئی نے میرہجر قرآن پڑھایا وہ میرہجر قرآن جنا پڑھائی انہیں ہال ویس جناب اپنے سکول کے اندر جہے انہوں نے سکول کھولے نے اسکول کے اندر انہوں نے جناب جہا رب کے قرآن پڑھاو ادا کریے ان کی تنخواہ اٹھائی سو ہے رکھیے انگریز دی زبان تنخواہ ڈھائی رکھی ہے وہ اپنا گور चलो सकूल आए जे दूसरा महकमा है जे गवर्नमेंट वाले सकूल ने या जिन्हें निजी बेमाना ने खोले ने उत हरी बेमान ने उन्होंने छक दोलाम कोई ताल्लुक नहीं उतूी नवाब ने उसे खत्म ने लगाड़ ने उसे खत्म ने खत्म लगा दोन सला वो तीजी जिनसूचों बनती है दो दिन सानू रला वो तीजी जिनसूचों बनती ना वो रही है ना वो जिला खोते खोते कोहरे रला जाता है خچر تیار ہوتا ہے نہ کھوٹا ہوں نہ گھوڑا ہوں تیس تیار ہو گئی جی کن ویکو کھوٹا لگتا ہے جی پوچھا دیکھو گھوڑا لگتا ہے جی کن ویکو ان بت ویکو نہ کھوٹا نہ کھوڑا ہوتے کھوٹوں نال کی رکھتے جناب وہ گوڑیا وہ تی جنس بھی تیار ہو گئی اجی جناب جلو کی کیا وہ نے انگریزی سکولوں نے کی کیا کافی تعلیم بھی جنس ہوئی ہے ताली जंस रही है। जिनस लो के कई बंदे तो सोचा यह नवा ही फलसफा बयान किया दो दिन सारा नौती जी ادھر اگریزی کھوتا ادھر اسلامی گھوڑا دونوں کچر نکل خروڑنے پینٹ شرطے بابو لگے پھرتے مارے خچر لگتے محکمہ پھر رہی یہ کرما دیکھو تو مسلمان لگتے نہیں کرما دیکھو تو مسلمان لگتے تھے نکاح دیکھو تو مسلمان لگتے ہیں جی کوئی جناب نماز پڑھا جناب نہ حرام دی تمیز نہ دی نہ سوت دیتے دی کوئی شروع حاصل نہیں جناب حرام دی تمیز نہیں اور جناب تعلیم تب سے زندگی اٹھنا بیٹھنا سارا کسا دے گی والا معلوم ہے جیسے جناب اچھا کل ویکو سے جناب کھوٹا لگ جائے جی دی کی کوشڑ دیکھو تھوڑا لگتا ہے اسی طرح جناب قصبہ ویکو کہ مسلمان لگتے ہیں جس زندگی میں کہتے ہیں کسی کہ بھی کئی مسلم موجود پر سارا کونوی یہ ہے کہ اکبر البادی اکبر البادی رحمت اللہ تعالی سکار فرما دینے نہیں, نہیں لگ رہی ہے آس یہ قوم بگل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مس और जंग में सात है जंगल गाँव कोई कलीम नहीं गई जल राज्य में सात आगे बढ़ाकर पेश किया जाए ताल के पास ये सपने का सांच है सपने को तैयार हो जाएगा जे काबले का सात है काबला तैयार हो जाएगा अभी अंग्रेज में सात अपना कपड़ा जाए लोग आज जो मुसलमाना वाला हाथ केवल छुट्यासू ये चौदना दे वाला दूस तीसरी जन से तैयार हो गई और तीसरी कहू में ना मुखले में ना काफर बेमानत سو قرآن قدر ایمانت دس ہزار قرآن ڈھائی سو کے برابر بہت کروڑ کے برابر میں وقت میرا ضمیر کی فیصلہ کرتا یار تم بھی آخر مسلمان نے چاہیے دے سی چاہیے دے سی پتا لگتا قرآن میں جرارے والا چاہیے وہ کرتے جناب قرآن پہاوڑ والا گرافاری ان دی جناب ترخواہ ہزار انہوں ڈھائی روپیے دیتے جب ڈھائی روپیے کا لڑکر ڈھائی دیتے جانے ڈھائی ہک گل کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق آئی جگہ تر فیصلہ کرانے کی قدر والے سیال نے سہی آخیا کسی عاشق دیوانے نے آخر اور آخیا جناب قدر کھلاؤں Uh-huh. تو دنیا بار کمی میں قدر کو جانوا تو ابو حلیفا رحمت اللہ آپ سرکار جب جناب جناب کام پاک واسطے حج بیت اللہ واسطے کھابے کھلو کے دو مکان چھوڑے دوجے پیر پہ کھلو کے دوجے پندری مکار چیے امام کا ابو حلیفا خا بندر حضور نے فرمایا شریو حریفہ میری بہت کی مردالی علی شہید کیوں کرے گا بیماری نام نہیں مرے گا تین روا سر چخم کرے گا تری خون پری جائے گی فرمایا میں علی انتظار سونے حبیب کا فرمان سچا ہوئے حلی بھی تاری خون پری جائے تاکہ الی رب دستے شہید ہوتے جڑ جائے چونکہ بلوائی مارن واسطے آئے سن مسلمان سن جے بات آئے سن رب کے مناف جنا قتلتا منافر, قتل منافر حضور نے فرمایا تین کمیس اللہ کئی منافع اتارا عثمان اتارا نہ دیں کمیز کی سی حضور کی خلافت بادشاہی ایک کمیز تینو پوایا جائے گا حضور نے پہلے ہی فرما دتا عثمان تو بادشاہ پر کنیس پوا کے کا بڑا سونا جا مطلب یہ بنتا ہے رب یہاں کافی ہو جائے گا رب یہ پوچھ لے گا قرآن ندی پارٹیا شہادتوں کا اشارہ قرآن چیا جی کہا بہو سلی لالیم جب اتنے اسمان پہنچے نے ہی فرمایا رب نے ترجمائے بن دیا ہے یہاں میں پوچھ لاگا بہت سمے ہونا میں سننا میم پہ جانا میاں مینو پتا ہے مناسب کہڑا ہے من کے ہے گئے بندے میںادی نے دیکھا ایک ہر شریف کا تباہ کرتا ہے ہاتھ کا شک کے لچر بن گیا ہے انہیں پوچھا یہ کارن یا اللہ لگتا تو مشکل ہے پتا نہیں معافی دینا کہ نہیں آتا کی کی یار میرے کو گلتی ہوئی کاتل میں, میں سوگ کے عذاب خدا کا حل میرے واسطے بخرا قبر داہ بخرا پیا حدرت اسمانے دینی سرکار قربان جاوا سبر دہار س جان کفر سے تو پروان کر گئی ہے کسی کا سوال اٹھے کہ قرآن دے خون جو پیاسی پھر وہ قرآن جلا دیں دے کیونکہ خون پلیت ہے مگر تینوں پتہ نہیں خون شہید کا پار ہوتا ہے شریر پور ہزور فیصلہ نہیں چاہتا جاتا جنہیں کپڑے میں شہید ہوتا ہے پول لگا ہوگا ایفن کیتا جائے گا متوارے دل جنوچے گا رب کی بار گاہ دوش ہوگا رب سمارے گا خون دل شان کی مولالی مشکل کشال ہسنو حسین کردہ حضرت مولالی ندو خبر ہوئی ہے اسمان پاگ شہید ہو گئے نبی باغ کے مولالی مشکل کشال سرکار ہسنو حسین نو بلایا فرمایا کو حاصل بنایا سی تھی کتنے رہے ہونے ہسن پاٹ کو تھپڑ مارا ح کیجرد کے آئے نبر نہیں ہو سکی نہیں شہید نہ ہوا جی تقدیر کے فیصلے سنحق سن سارا نے اتنے جناب سر سٹنا سی جب رب کوئی کم کرے لوگوں کی اقل کھو لینا ہے حضرت مولا علی نے تھپڑ مارے اپنے سرکار معلوم ہویا حسن سرکار بیٹے ہوا حسین علی عثمان ایک دا دشمن حسین کا دشمن ہے ہسن کا دشمن ہے وہ یہ دوست نہیں بناو لگے پا لوار اپنے آپ دو دوست پیار کے اٹھا کے جنتوں رابطہ جدوگر دسمان اپنی ہیاتی گزرتے سن گزردا فرما سن اس لیے ایک مرد دفن ہوے گا سالے پدارے ایک بندہ اس جگہ تہن ہوے گا معلوم حضور صحابہ نو پاک کے آشکا اپنی خبریں کی خبر ایسی نبی پتا کر نہیں میرے حضور اگر میں دفن ہوتا مرد سیوتا تو باغ سی اس باغ والی تھان پہ حضرت نفن کیا گیا ہے راتو رات کفر کر دیتا گیا حضرت عثمان نے گنی سرکار یہ ہزور اسمان نے غنی سرکار کی شہادت کا مخت سرجا واقعہ خلاصہ بخ جناب کے سامنے پیش کیتا ہے حضور دے صحابہ کا صبر استقامت انہاں لوگاں دے قرآن دار محبت اور پیارا فرض بنتا ہے اے راہ چلیے کشتی ملا جس پاس گئے ہیں ابھی اسی پاس تر جائیے انہوں نے بھی کامیابی سے فتح حاصل کی ترقی حاصل کی اصا انہوں کے پیچھے چل کے ترقی پا جائیے آخر والا الحمد للہ رب اللہ اللہ مسلح سیدنا و محمد مالا مولا شہادت اسمان گنی سدکا مسلمانوں اپنے پاگ دین دال محبت عطا فرما اے رب العالمین مولا سانو اپنے رستے دی شہادت عطا فرما سونے بھی باغ کے جوڑوں کا سدکا عثمان کھین کا سدکا مولا مسلمانوں عزت آبرو والی زندگی فرما مولا جو نے مورا دن لے دوست کے دوست بیٹھے نے سب دیا پوریا فرما رزق حلال کے ہر مومن مسلمان فرما کپل ملا کن دمی لینا سیدنا محمد Imam al-Salaam al